آواز لو ہے یا ٹھیک ہے دیکھیں اس کو ولزی ولزی یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں وہ چل رہا ہے اور اللہ وہی ہے جال الشمس جس نے سورج کو سرابہ روشنی بنایا ضیاء آپ نام سنا ہوگا ضیاء الدین نام رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ مراد کیا ہے سراپا روشنی ولزی اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا ولکمرا نورا اور چاند کو سراپا نور چاند کو سراپا نور بنایا کیوں کیو وقت منازلہ وقت منازلہ اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی وقت منازلہ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 ٹھیک ہے اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا ٹھیک ہے اللہ تعالی کھول کھول کر وہ اللہ کھول کھول کر آیات کو بیان کرتا ہے کن لوگوں کے لیے لکھو من ایسی قوم کے لیے یا لمون جو سمجھ رکھتے ہیں یہ تو میں نے ترجمہ کیا اب اس کو سمجھے گا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 جی وہ کہتے ہیں اسٹارس کے حوالے سے تمہارا کون سا ٹورس ہے اس کو برج کہا جاتا ہے اسی طریقے سے پہلے زمانے کے لوگوں نے وہ بنائے ہوئے تھے کہ یہ جو مختلف اسٹارس کا ایک گروپ بن جاتا ہے مختلف سٹارز کا ایک گروپ تو کوئی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے نا کوئی مچھلی کی شکل بن رہی ہے تو جب اسٹارس مل کے مچھلی بن تو وہ پائسز کا وہ نام لیتے کہ یہ پائسز ہے اس طرح ہی اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح کے کسی بیل کی شکل بن رہی ہے تو اس کو ٹورس کا نام دے دیا دو جوڑواں بہنے اگر کوئی اس طرح کی شکل ستاروں کو ملانے سے بن رہی ہیں تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تھا جی مین ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ بارہ برج ہوتے تھے اور یہ ہر سال یہ ہوتا ہے کہ سورج وہ گھومتا رہتا ہے تو کہ ہر مہینے کے اندر سورج ایک برج میں ہوتا ہے ہر مہینے میں سورج ایک برج میں ہوتا ہے تو اس طریقے سے پورا جب واپس اپنے اس برج میں آ تو ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو گویا سورج کے ذریعے سے سال کا حساب ہوتا ہے اور چاند کے ذریعے سے دنوں کا حساب ہوتا ہے مہینوں کا حساب چلتا ہے کہ بھئی ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے سورج کے حساب سے مہینے کا نہیں پتہ چلتا لیکن چاند کے حساب سے مہینے کا پتہ چل جاتا ہے بھائی ابھی یہ محرم ہے سفر ہے ربیع الاول ہے تو یہ چاند کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے سے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ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 یہ ہوتا ہی ہے کہ ہائیڈروجن بامب میں کیا ہوتا ہے کہ دو ہائیڈروجنس ملتے ہیں اور اس سے ایک ہیلیم بنتے ہے ہیلم ہائیڈروجن سے ہیلیم بنتا ہے تو جب وہ ہائیڈروجن سے ہیلیم بنتا ہے تو اس سے بہت زیادہ اینرجی نکلتی ہے ٹھیک یہ سائنس کے جو لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہوں گے کہ جی ہائیڈروجن بامب ہائیڈروجن جب دو ہائیڈروجن کو ملایا جائے تو ہیلیم بنتی ہے اور ہیلیم بننے کے اندر اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے تو سورج کے اندر بھی ایسے ہی ہے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 سماوات سماوات سے مراد آسمان ورض سے مراد زمین ٹھیک ہے آیات آیات سے مراد ہے نشانی ٹھیک ہے نا آیت کسی کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو تو آیات اس کی جمع ہے آیت کی ٹھیک ہے قوم کے لیے یا تکون جو تقوی اختیار کریں جو اللہ تعالی سے ڈرے ٹھیک ہے یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ اب آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف دیکھیں ان نف اختلاف لے لے و نہارے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 تقوہ اختیار کرنے والے ہیں اور ہندوستانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرا گرو ہے جو ان سے سبق حاصل نہیں کرے گا اس کا کیا ہوگا کہتے ہیں ان الزینا ٹھیک ان کا مانا بے شک کے مانا ہوتے الزینا یعنی وہ لوگ ٹھیک ہے لا یارجونا جو امید نہیں رکھتے ٹھیک ہے نا لا یارجونا جو امید نہیں رکھتے لکھا آنا لکھا آنا کہتے ہیں ملاقات کو ٹھیک ہے نا ہماری ملاقات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 ٹھیک ہے نا پھر آ جائے گا مراد نشانیاں غافلوں سے مراد ہے کہ غافل ہونے والے یعنی غافل ہیں ترجمہ دیکھیے حقیقت یہ ہے یعنی بے شک کے وہ لوگ لا یار لقاءنا کہ جو لوگ ہم سے آخرت میں عام ملنے کی توقع نہیں رکھتے لا ارجن لقاءنا کہ جو ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ رضو بال حیات دنیا اور دنی دنیوی زندگی میں مگن ہو گئے مگن ہو گئے یعنی رضو یعنی مگن ہو گے راضی ہو گئے وط معنو اور اسی پر مطمئن ہو گے ہیں ٹھیک ہے کہ ہیں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 اور ہماری آیات سے غافل ہیں اب ان کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے الااہم انار الا ٹھیک ہے نا اس میں اشارہ ٹھیک ہے نا الا یعنی دوز جسے ہم انگریزی میں استعمال کرتے ہیں نا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ما واہم کا مطلب ہے کہ ان کا ٹھکانہ ماہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانے کے ہم سے مراد ہے ان کا ٹھکانہ ٹھیک ہے نار سے مراد آگ ہے ٹھیک ہے بیمہ کانو سے مراد ہے کہ جیسا وہ یعنی بیما کانو یکسیبون یک سب کا معنی ہے کہ جیسا وہ کمائی کرتے تھے کسب کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا یا جو کچھ کیا انہوں نے تو ترجمہ دیکھیے الاار ٹھیک ہے ان کا ٹکانہ ان کا ٹکانہ کیا ہے جہنم ہے انار ان کا ٹھکان ہنم ہے ایسے ہی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 وہ سمجھ جائے بعض چیزیں کمپیرزن کرنے سے آسان ہو جائے کرتی ہیں جب آپ کمپیر کرتے ہیں کہ اچھا اگر میں یہ کام کروں گا تو کیا اس کا مجھے کیا ملے گا اور اگر میں نے برا کام کیا تو پھر مجھے کیا ملے گا تو ایسے ہی سارا کا سارا چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیے اب آگے آگے ان نزینہ ان نا سے مراد ہوئی اس کو ہم جو نحوی زبان ہے اس کو کہتے ہیں روف مشبہ بل فیل ٹھیک ہے ترجمہ آپ یاد رکھیں بے شک کے اندر سرف کے اندر جب پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا کانوں کے مطلب یہ اصل میں یہ افالے ناقصہ میں سے نا کانوں کے اندر ٹھیک ہے نا کانو یک سبون کہ انہوں نے جو کچھ کانوں یک جو کچھ وہ کرتے رہے کانوں سے یہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جب صرف میں جائیں گے نا کانا کے ساتھ جب یہ مزارے کا سیگا لگے کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ یک سبنا یہ جو مزارے کا ہے تو کانا مزارے کے ساتھ آتا ہے تو کیا مانا دیتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کانا خالی خود مانا کچھ نہیں دے گا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ملتی ہے تو پھر یہ مانا دے گا آپ نے ٹھیک ہے اس لیے میں ابھی اس, اس کو میں نے چھوڑ دیا میں نے خود چھوڑا اس چیز کو کانا کے ساتھ کانا اکیلا کو بھی مانا نہیں دیتا یہ کسی نے کسی کے ساتھ ملے گا پھر یہ مانا دے گا ٹھیک ہے اس لیے اس کو چھوڑا گیا تو اب دیکھیے انہ سے مراد وہی بے شک کے مانا آتے ہیں ٹھیک ہے کے مانا حقیقت ہے یا بے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اللزین سے مراد وہ لوگ یا جو لوگ ترجمے میں اللزی کا لفظ آئے نا تو یوں ہوتا ہے وہ لوگ یا یوں کہتے ہیں جو لوگ مطلب ہم یوں کہتے ہیں نا جو لوگ آگے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے تو یعنی جو لوگ آگے ہیں تو یہ اس طریقے سے اس طرح اس ترجمے میں بھی آئے گا تو آگے عام سے مراد ہے ایمان لائے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 الہار انہار سے مراد ہے نہریں نہر کی جمع انہار ٹھیک ہے نا پی جنات جنات سے مراد کیا ہوں گے تو جنت کہتے ہیں باغ کو یاد رکھیے گا جنت جس کیا ہوتے ہیں باغ تو جنات اس کی جمع ہے جنت کی جمع کیا ہے جنات باغ یعنی باغات ٹھیک ہے نعیم نعم سے مراد کے نعمتیں ٹھیک ہے نعم سے مراد ہے نعمتیں ساری کی ساری اب دیکھیے اس کو ترجمہ دیکھیے ان لذینہ بے شک کے وہ لوگ المنو جو ایمان لائے وہ عمل الصالحات اور انہوں نے نیک ٹھیک ہے نیک امال کیے اب کیا ہوگا ان کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دِم رب ہوں بی ایمان ہم تو ان کے ایمان کی وجہ سے بی کا ترجمہ کیا کروں گا ان کے ایمان کی وجہ سے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 ان کا پروردکار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا گویا کے پکڑ کے لے جائے گا کہاں تک کہ کیا ہوگا کون سی منزل انہار کہ ان کے نیچے کیا ہوں گی تہتی تجری انہار کے بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں تجری کا مطلب ہے بہتی ہوں گی مینتام الہار کے ان کے نیچے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 ایمان کیا وہاں پہ کیا کہا وہ عامل <الصَّالِحَات> کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال کیے آپ یوں دیکھیے گا قرآن پاک میں زیادہ تر ایسا ہی چلتا ہے ان الزین عام <الصَّالِحَات> ان عامل الصوالحات ان الزین عام ان عامل الصوالحات جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال کیے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو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 کہتے ہیں دعواہم واہ سے مراد ہے کہ ان کا اس میں کیا ان کی پکار داوا سے جیسے کہ دعوی کیا ہے دعوا سے مراد ہے پکار ٹھیک ہے آسان سے ترجمہ کر رہا ہوں دعوا سے کیا ہے پکار ٹھیک ہے اس جنت کے اندر فی سے مراد ہے اس جنت میں صبح نقل ہما میں نے بتایا ہے نا صبح نقل وہ پکاریں گے یہی جی کہ سبحان اکلّہ کیا ہے یعنی سبحان اک اللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ٹھیک ہے اللہ اے میرے اللہ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کہ یا اللہ کا ترجمہ ایسے ہی اللہ ہم کا ترجمہ بھی یہی ہے ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں نا اللہ ربنا نات نافد اسی طرح تو یا اللہ کہیں یا اللہ عمّہ یا اللہ کا مطلب بھی اے اللہ اور اللہ بھی اے میرے اللہ تو سبحانہ کا سبحانا کا مطلب ہے کہ پاک ہے تو اللہ اے میرے اللہ ٹھیک تو اور کیا وقت تہیا تہم تہیہ توہم سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کا خیر مقدم جو کرنا ہوتا ہے شروع میں جو خیر مقدم کیا جاتا ہے کہ آنے کے اوپر سب سے پہلے ویلکم کرنا ویلکم ویلکم جو ہے ترجمہ ہے کس کا تہیہ توہم کے اندر کہ سب سے پہلے جو خیر مقدم کیا جاتا ہے ٹھیک سلام سلام سے مراد کے سلام کی یعنی سلام ان کو سلام کیا جائے گا جنت کے اندر بھی سلام چلے گا تو دنیا میں تو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے ہر ایک کو سلام کرنے کی آئیں جس وقت ہر ایک سے ملیں تو سلام کی حالت ڈالیں تو جنت کے اندر بھی یہ ہوگا وہ آخر و دا آخر سے مراد ہے آخر جب آخری جو بات ہوگی ان کی کیا ہوگا دا باہم داوا سے مراد پھر پکار ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا انی الحمد للہ رب العالمی الحمد للہ الحمد للہ سے مراد تو کیا ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں ٹھیک ہے رب العالمی جو سارے جہانوں کا پرورتگار ہے ٹھیک ہے ترجمہ دیکھیے کہتے دا واہم اس جنت میں کیا ہوگا داخلے کے وقت کیا کریں گے اس میں داخلے کے وقت کیا ہوگا صبح نقل ماں ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ صبح نقل صبح تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے و تحیہ تو ہُم و تحیہ تو سلام اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے وہ جو لفظ بولیں گے وہ سلام ہوگا و تحیہ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 باقی کل کر لیں چلے میرے خیال میں پھر اتنا ہی کر لیتے ہیں واخر و داحم الحمد رب العالمین کے اوپر ہی ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہم بھی جنتے جیسا کام ہمارا بھی ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر واخر و دعم انی الحمد رب العالمین تو ساتھی جو ہیں کوئی آ جائیں مائک کے اوپر تو اگر کوئی وہ ہے ٹھیک ہے دہرا دیں میں نے جتنا وہ کیا ہے نا اس کے اندر ठीके? ابھی تک کیا بات کی گئی تھی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 تو وہ ان میں تھوڑا سا جلدی جلدی کر لوں گا ایک سے پانچ تک کی جو ایک سے چار تکام میں آئے تھے پڑی تھیں ٹھیک ہے نا سے چار تک لوں گی تو اس میں جو بتایا گیا مخاطب کا لحاظ کرنا ہے جو آگے آپ کا اوپوننٹ ہے وہ ہیں مشرقین مکہ مشرقین مکہ توحید کا انکار کرنے والے رسالت کا انکار کرنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے تو وہاں پر یہی چیز چل رہی ہے توحید کو ثابت کیا جائے گا کیسے ثابت کیا جائے گا آپ پاکی نشانیاں بتائی جائیں گی بھائی تم غور تو کرو اپنے ارد گرد غور کرو سورج چاند ستارے دن رات کے آنے جانے کے اندر آپ مقی صورتیں جتنی ہوئی ہیں آپ اٹھا کے دیکھنا شروع کریں آپ کو یہ چیزیں بڑی مل رہی ہوں گی اس سے اللہ تعالی توحید کو ثابت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہی چیزیں کہ دیکھو اس میں کوئی ذرا بھی گڑبڑ نہیں آتی سارا نظام کیسے چل رہا ہے تو وہاں تو ایک چیز بتائی جا رہی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 مکہ کی مکہ کی وجہ سے جو قریش مکہ تھے ان کا بڑا خیال رکھتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے قریشی ان کے اندر ذکر کیا کہ باقی عرب والے بھی ان کا خیال رکھا کرتے تھے قریش مکہ تھے ان کا تو, تو رسالت کو ثابت کیا جائے گا اور آخرت کا بتایا جائے گا کیونکہ وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے کہ بھئی ہڈیاں بشیدہ ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت کرنے کی کوشش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 اور ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں اجم ہیں اجم کا مطلب تھا گنگا گونگے ان کو اپنی زبان اپنی فساط اور بلاغت کے اوپر اتنا گھمنڈ ہے کہ اپنے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ گونگے لوگ ہیں یہ تو ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتے یہ تو کہ الفاظ ہی ایسے تو اب مخاطب کا لحاظ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا مقصود تھا ان کو گھمنڈ توڑنا مقصود تھا کہ تم یہ کہتے ہو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 आगे इनशाला चलेंगे फिर रात को इनशाला नौ बजे नौ बजे इनशाला जो है सरफनाथ की क्लास ठीक है तो रात को नौ बजे इनशाला सरनाफ की ठीक है अच्छा जी अच्छा जी सलामकुम वरह माइक फ्री है जी कुछ हर्क ले, ले।